اللہ الرحیم السلام علیکم ساتھیو نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں پارلیمانی رپورٹنگ کے حوالے سے بات کی تھی اور اس لیکچر میں بھی ہم پارلیمنٹری رپورٹنگ پر ہی گفتگو کریں گے آج کے اس لیکچر میں, میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے رپورٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ اس کی کوریج کر رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ ایک سکسیسفل اور کامیاب رپورٹر بنے ویسے تو تفصیلات بہت سی ہیں لیکن میں ان میں سے چیدہ چیدہ اور چنیدہ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو پارلیمنٹ کی اہمیت کے حوالے سے اور وہاں سے خبریں کس اس طرح حاصل ہوتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے میں نے بتایا ہے لیکن ان ذرائع تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک پروسیجر اور قواعد و ضوابط سے گزرنا پڑتا ہے نمبر ون یو آر اسٹرینجر یو آر باؤنڈ بائی دا رولس یو ہیو ٹو آبزرو ویری بیسک کنڈکٹ اینڈ پارلیمنٹری ٹریڈیشن اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پارلیمان کی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط کا پورا احترام کرنا ہوگا اور آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ ان کا خیال رکھیں اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی ادارہ آپ کو تحفظ نہیں دے گا کیونکہ پارلیمنٹ کی چار دیواری کے اندر جو قوانین اور ضابطے نافذ ہوتے ہیں اس کا کسٹوڈین پارلیمنٹ خود ہے وہ ان قوانین کا ادب اور احترام کروانے کا حق رکھتی ہے اس لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ ان قواعد و ضوابط کو توڑ کر اس کی کوریج کر سکیں خبر دے سکیں یو آر ناٹ اے جنرل رپورٹر انٹل ان یو ڈونٹ ہیو دی کارڈ ٹو اینٹر ان دا پارلیمنٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو ان گیٹ پر آپ کو سیکورٹی کا عملہ پوری طرح چیک کرتا ہے سیکورٹی ریزن سے بھی دوسرا آپ کی ایکریڈیشن سے بھی کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں کام کرنے والے عملے کے علاوہ جو لوگ جا سکتے ہیں ان میں ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ مہمان جن کو باضابطہ طور پر انوائٹ کیا گیا ہو اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ اور ہم ہیں جن کو ہم جرنلسٹ کہتے ہیں تو جرنلسٹ آر دا پرولیج پیپل سیاستدان اور صحافی کا چولی دامن کا ساتھ ہے سیاستدان الیکشن لڑ رہا ہو سیاست دان تقریر کر رہا ہو سیاست دان پریس کانفرنس کر رہا ہو سیاست دان کسی ملکی یا غیر ملکی دورے پر جا رہا ہو سیاست دان پارلیمنٹ میں حلف اٹھا رہا ہو سیاستدان آئین سازی کر رہا ہو سیاستدان قانون سازی کر رہا ہو سیاستدان تحریک التوا تحریک استقاق یا کوشچن آر یا پوائنٹ آف آرڈر پر بول رہا ہو تو اس کو اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے میڈیا ان کا ترجمان ہے میڈیا ان سب سیاستدانوں کا عکاس ہوتا ہے تو یو ہیو اے ویری ویری امپارٹینٹ اینڈ ریسپانسبل اور اس اتارٹی کو آپ نے جو استعمال کرنا ہے وہ انتہائی دیانت انتہائی محنت اور انتہائی ذمہ داری سے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے انٹری کارڈ چاہیے جس کو پریس گیلری کارڈ کہتے ہیں جب تک آپ کے پاس وہ پرس گیلری کارڈ نہیں ہوگا آپ کو پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اس کارڈ پر آپ کا نام آپ کے ادارے کا نام نیوز پیپر یا ٹیلی ویژن چینل یا فری لانس کالم نگار جو بھی آپ کا عہدہ یا ڈیزگنیشن ہے یا نامن کلیچر ہے وہ اس پر درج ہوگا آپ کی تصویر اس پر لگی ہوگی اور جب آپ وہاں سے گزریں گے تو سیکیورٹی کا عملہ آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز تو اندر لے کر نہیں جا رہے جس کو پارلیمنٹ میں لے جانے پر ممانعت ہے اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے جب آپ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے تو یو آر آلسو ٹو سم ایکسٹینڈ پرسن آپ کے پرولیجز وہ تو نہیں ہوتے جو ممبران پارلیمنٹ کے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے پریولیجز ایک عام شہری کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کے بیٹھنے کی الگ جگہ ہوتی ہے بلکہ اکثر اوقات آپ کو ریفریشمنٹ بھی پارلیمنٹ کی طرف سے وہاں پر مل جاتی ہے کاغذات مل جاتے ہیں میٹیریل مل جاتا ہے دستاویزات مل جاتی ہیں آپ پارلیمنٹ سیکریٹریٹ میں کہیں بھی جانا چاہیں آپ کو پرس گیلری کارڈ کی وجہ سے وہاں جانے میں دقت کا سامنا نہیں ہوتا لیکن پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھنے کے لیے آنے والے افراد یا شہریوں کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں جب داخل ہوں تو اسٹریٹ دے شوڈ پروسیڈ ٹورڈس دیئر وزٹرس گیلری وہاں جا کر بیٹھ سکتے ہیں اور جیسے کارروائی ختم ہو تو ان کا مخصوص دروازہ ہے اس سے نکل کر وہ باہر چلے جاتے ہیں دے آر ناٹ الاؤڈ To roam about in the ministerial's chamber, in the presidential chamber, in the prime minister's chamber, in the speaker's chamber, in the senator's chamber, in the chairman senate's chamber. But the journalists have the privilege to move in the building wherever they wish to go. But they are not allowed to proceed to that area which is earmarked for the membrane assembly. ان کی اس لابی میں جہاں صرف ممبران اسمبلی بیٹھ سکتے ہیں وہاں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی اسی طرح ایوان کے اندر جو ہال کمرہ ہے اس میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہ گیلریاں جو آفیشل گیلریز کہلاتی ہیں یا وہ گیلریاں جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور اسپیکر یا سینٹ چیئرمین گیلریز کہلاتی ہیں وہاں وہ بغیر اجازت کے نہیں بیٹھ سکتا اس کا وہ کارڈ ویلڈ شمار نہیں کیا جا سکتا تو اس دائرے میں جس کے اندر پارلیمنٹ کی کارروائی چل رہی ہے اس میں پریس کے لیے ایک مخصوص گیلری اور بڑی کشادہ جگہ ہوتی ہے اس پریس گیلری میں بیٹھنے کے لیے انتہائی آرام دہ نشستیں موجود ہوتی ہیں اور جس دروازے سے وہ اس گیلری میں داخل ہوتے ہیں اس کے عقب میں ایک بڑا ہال کمرہ ہوتا ہے جہاں صوفے اور ٹیبرز لگی ہوتی ہیں ٹیلی فون اور کمیونیکیشن لنک ہوتا ہے اسی طرح مختلف ٹیلی ویژن چینلس اور اخبارات کے لیے اور ریڈیو کے لیے مختلف رومز وقف ہوتے ہیں اور اگر کوئی ٹیلی ویژن چینل وہاں سے انٹرو دینا چاہے رپورٹر کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کر رپورٹ کرنا چاہے تو وہاں پر وہ مخصوص کیبنز بنے ہوتے ہیں جہاں سے رپورٹر کھڑے ہو کر لائیو لنکس قائم کرتا ہے لیکن وہ کیبنز ایک ایسے حصے میں بنے ہوتے ہیں کہ جس سے اسمبلی کی کارروائی متاثر نہ ہو ممبران یا اسمبلی میں آنے والے مہمانوں کی نظر سے ذرا وہ پوائنٹ اوجل ہوتا ہے اور آپ کیونکہ خود اس فیلڈ میں مستقبل میں ہوں گے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کیمرے رکھنے کی جگہ کہاں ہوگی اس کا آپ سیٹلائٹ لنک اگر نکالنا چاہیں تو پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے باہر اس کا کنیکشن کہاں ملے گا آپ کی آؤٹ ڈور براڈ وین اگر وہاں کھڑی ہے تو اس تک آپ کی کیبلز کس طرح جائیں گی آپ کا ٹیلیفون کمونیکیشن یا موبائل پر اگر آپ ویپر دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کس مخصوص جگہ سے وہ دینا ہوگا تو وہ مخصوص جگہوں کا تعین کر دیا جاتا ہے تاکہ میڈیا کو فیسلٹیشن حاصل ہو اس کے ساتھ, ساتھ کیفیٹریا میں بھی پریس کے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی لیکن عام وزٹر کو کیفیٹیریا میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی آپ کو ان سب حدود و قیود اور قوائد و ضوابط کا احترام کرنا چاہیے اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے اور اگر وہ نوٹس ہو گیا تو آپ کے خلاف کا روائی کی جا سکتی ہے آپ کو پارلیمنٹ کی کوریج پر آنے سے منع کر دیا جا سکتا ہے آپ کو بین کر دیا جا سکتا ہے تو اس لیے پارلیمنٹ رپورٹر کو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آل دو ہی از کمپیریٹیولی اے پرولیج پرسن دین دا وزٹر بٹ ہی از ناٹ دا ممبر آف دا پارلیمنٹ اس کا رویہ اس کا لباس اس کا اتوار اس کی بول چال کا ڈھنگ انتہائی تہذیب کے دائرے میں اور ادب آداب میں رہنا چاہیے تاکہ اس کی کسی سٹیج پر گرفت نہ ہو اس کا چینل اس کا نیوز پیپر بدنام نہ ہو ان چیزوں کا خیال آپ کو لازم رکھنا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ رپورٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کے قواعد و ضوابط کا پورا مطالعہ کریں مسٹ کمپلائی آل اسٹینڈنگ آرڈرز ریڈ نیشنل اسمبلی ایکٹ پاور اینڈ یعنی اگر آپ نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کے اختیارات اور ان کے استحقاق کے متعلق جو قانون یا ایکٹ بنایا گیا ہے نہیں پڑھا تو پہلی فرصت میں آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کے حقوق فرائز اور اختیارات کیا ہیں اور آپ اگر ان کی ایمبٹ پاور میں کوئی ایسا ایکٹ سرزد کرتے ہیں ایسا کام کرتے ہیں جو نوٹس ہو جائے تو پھر وہ آپ کے خلاف کیا اقدامات کر سکتے ہیں تو نالج از آلویز پاور تو ریل پاور لائز ان دا نالج ایف یو ہیو دا نالج ہاؤ ٹو موو ان دا نیشنل اسمبلی وٹ پاور از دا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیز وٹ از دی فنکشن آف د چمبرز وٹ از کو what is privilege motion what is a general motion and what is point of order and what is legislation process and how the constitutional amendment is being made in the national assembly then you would be able to conceive derive acquire news from those acts otherwise aap ek aam shehri ki tarah taqreere sunenge baatein sunenge uthkar aa jayenge and you will also say دی پارلیمنٹس آر دا ٹاکنگ یہ بھی ایک بہت بڑی سیئنگ ہے کہ پارلیمنٹس آر دا ٹاکنگ مشینس ان کو اس لیے ٹاکنگ مشینز کہا جاتا ہے کیونکہ تمام ممبران حکومتی ہوں ہزب اختلاف کے ہوں اسپیکر ہو چیئرمین ہو ڈپٹی اسپیکر ہو ڈپٹی چیئرمین ہو پارلیمانی سیکرٹریز ہو منسٹر آف اسٹیٹس ہوں چیف وپ ہو قائد ایوان ہو قائدے ہزب اختلاف ہو سبھی لوگ اسمبلی میں بولتے ہیں وہاں پر فائلوں کا کاروبار نہیں ہوتا وہاں کوئی اس نوعیت کا بزنس نہیں ہوتا کہ وہاں مطالعے میں سب مصروف ہوں وہاں سب لوگ اپنی رائے دینے اور دوسروں کی رائے سننے اور ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ وہاں مسلسل ایوان میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کبھی سپیکر بول رہا ہے کبھی حزب اختلاف کا ممبر بول رہا ہے کبھی گورنمنٹ بینچیز سے ممبر بول رہا ہے کسی بھی ایشو پر بول رہے ہوں لیجسلیشن پر ہوں یا استحقاق پر ہوں یا التوا پر ہوں تو وہ بول رہے ہوتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹس آر دا ٹاکنگ مشین وٹ فار اے نیوز رپورٹر پارلیمنٹ از ناٹ اونلی اے ٹاکنگ مشین پارلیمنٹ اس اے سورس آف نیوز پارلیمنٹ اس اے سورس نیوز پارلیمنٹ از اے ایکسٹرا آرڈینری نیوز یو ول فائنڈ بریکنگ نیوز آپ پیس ٹو کیمرے وہاں سے کر رہے ہوتے ہیں آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں اپڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے چینلز پر وہ خبریں جا رہی ہوتی ہیں قومی اہمیت کے معاملات ملکی اہمیت کے معاملات علاقائی اہمیت کے معاملات انفرادی اہمیت کے معاملات اجتماعی اہمیت کے معاملات قومی پالیسیوں پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے قوم کے مستقبل کے بارے میں اہم فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ خبروں کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے اس لیے رپورٹر کو پارلیمنٹ کو محض ٹاکنگ مشین نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ انتہائی سیریس اور سنجیدہ خبروں کا ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے جس کے اندر آپ کے منتخب نمائندے نقطۂ نظر اور موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ آئندہ الیکشن میں اپنے حلقوں میں جا کر ووٹ مانگتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہم نے اتنی مدت کے لیے منتخب کیا آپ نے ہماری فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کیے ہمارے اس مسئلے کو کیا آپ نے پارلیمنٹ میں اٹھایا کیا آپ نے کوئی کوشچن کیا کیا آپ نے کوئی تحریک التوا ڈالی غرضے کے ممبرز عوام کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں اور ممبران کی کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ سیاسی نظام کو چلانے کے لیے پارلیمنٹ میں موجود رہیں ویجیلنٹ رہیں ایشوز پر بات کریں اور ان ایشوز سے خبریں نکلتی ہیں اور یہ خبریں آپ لوگ رپورٹرز جو اس فیلڈ میں جاتے ہیں وہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز اور یاد رکھیں اینڈ دیٹ از نیور کیری اینی ریکارڈنگ ڈیوائس سچ ایز اے ٹیپ ریکارڈر ویڈیو کیمرہ سیل فون فلم اکوپمنٹ آج کے دور میں پارلیمنٹ کی کوریج کے لیے آپ کو فلم کی ضرورت ہے ویڈیو کی ضرورت ہے سیل فون کی ضرورت ہے غرض ہے آپ کو وہ تمام ٹولس کی ضرورت رہتی ہے جس کی بنیاد پر آپ انسٹنٹ نیوز ٹرانسمٹ کر سکیں جلد از جلد خبروں کو اپڈیٹ کر سکیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کاڈ دے دیا گیا ہے تو that card is not a license for you to take whatever you like to the parliament دا پارلیمنٹ آپ کو اجازت نامہ ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو از in ٹو گیٹ ان in پارلیمنٹ اینڈ سٹ ان پر ٹو رپورٹ دا ایونٹ لیکن آپ کی ڈائری آپ کا پین آپ کے الیکٹرانک آلات تمام اسکنگ کے ذریعے جاتے ہیں سیکورٹی چیک کے ذریعے جاتے ہیں اگر آپ کسی ٹیلی ویژن چینل کے نمائندہ ہیں تو یو ہیو ٹو سیک پرائر پرمیشن کہ آپ کیمرا اندر لے کر جانا چاہتے ہیں اف یو ہیو اے سیل فون ود یو تو آپ کو وہ ٹیلی فون آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور اس کی اجازت اگر صافیوں کو ہے تو آپ سیل فون اندر لے جا سکتے ہیں ورنہ ان چیزوں کو آپ کو سیکیورٹی حکام کے پاس رکھنا پڑے گا اور جب سیشن ختم ہو تو ان کو لے کر آپ جائیں گے پھر آپ کے لیے جو مخصوص جگہ ہے اس جگہ پر جا کر آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے فیملیرائز یور سیلف ود یہ وہی بات ہے جو پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے تفصیل سے سنی یہاں بھی میں امفیسائز کرتا ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں پوری توجہ نہیں لے رہے تو آپ خبریں نہیں نکال سکیں گے یو ہیو ٹو سٹ ان دا پریس گیلری لسن دی ڈیبیٹ ڈیبیٹ کے اگر آپ کچھ حصے مس کر جائیں گے ممکن ہے اسی موقع پر کوئی بڑی خبر نکل رہی ہو اور کوئی دوسرا شخص آپ کو سن کے وہ خبر بتا رہا ہے اور اگر آپ نے اپنے کان سے نہیں سنی تو اگر ان ایکوریسی ہو گئی مس ریپورٹنگ ہو گئی تو ہو از ریسپانسبل اونلی یو ول بی ریسپانسبل یو کانٹ ٹیک ایکسکیوز کہ میں نے یہ کسی ساتھی سے خبر لے کے دی ہے وین یو آر بینگ پیڈ ٹو ہاؤ کین سی دیٹ آپ وہاں موجود نہیں تھے اور آپ نے یہ خبر لی تو اس لیے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز جب شروع ہو جائے تلاوت کلام پاک کے بعد سے لے کر اور پارلیمنٹ کے وقفے تک آپ کا فرض ہے ایک اچھے ذمہ دار پیشہ ور کے طور پر کہ آپ پارلیمنٹ کی گیلریز میں موجود رہیں اور اگر کسی اچانک مصروفیت سے آپ کو اٹھ کے جانا پڑے تو آپ اپنے ساتھی کو بتا کر جائیں کہ میں جا رہا ہوں اس عرصے میں اگر کوئی بڑی اہم بات ہو تو اس کی طرف توجہ دینا اور اگر وہ آپ کو کوئی بڑی بات بتائے تو آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ صرف اسی سورس پہ نہ رہیں اپنے دوسرے ساتھیوں سے نمبر آف رپورٹر وڈ بی دیر جسٹ کاؤنٹر چیک دو تین لوگوں سے جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی وہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیونکہ ابلاغ کے عمل میں کمیونیکیشن کے عمل میں کریڈیبلٹی گیپ آ جاتا ہے سننے والے نے جو کہا آپ نے وہ سنا آپ نے دوسرے آدمی کو بتایا تو ممکن ہے آپ نے ان الفاظ کی جگہ اپنے الفاظ میں وضاحت کر دی اور اس کا میسج ڈسٹارٹ ہو گیا اور پارلیمنٹ پروسیڈنگز میں اگر آپ میسج ڈسٹارٹ کر دیں گے اس کی روح کے منافی کوئی خبر دے دیں گے تو نیکسٹ ڈے آپ کے خلاف پر موشن وہ ممبر لے کر آ سکتا ہے یا حکومت آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ یہ بات تو اسمبلی میں نہیں ہوئی اور آپ نے یہ چیز پبلک کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ سمپلی سٹ لسن اینڈ ٹیک نوٹس نیور ریلائے آن دا نوٹس میڈ بائی اینی ادر رپورٹر اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ خود بیٹھے نوٹس لیں کسی دوسرے پر اس چیز کا اعتماد نہ کریں بیکاز یو آر ریسپانسیبل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یاد رکھیں اگر آپ کسی وجہ سے کوئی پوائنٹ مس کر گئے ہیں اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں مل رہی تو گو اینڈ کانٹیکٹ دی سیکریٹریٹ سٹاف اف دا پارلیمنٹ اس سیکرٹریٹ سٹاف سے آپ وضاحت پوچھ سکتے ہیں اسمبلی کے سیکرٹری کو مل سکتے ہیں اس کنسرن ممبر کو مل سکتے ہیں اگر موقع ملے تو سپیکر سے بھی پوچھ سکتے ہیں بٹ گیو ٹک ایکٹ نیوز دس از دی پرائم اپنی خواہشات کو خبر نہ بنائیں سنی سنائی باتوں کو خبر نہ بنائیں پارلیمنٹ پروسیڈنگس کو رپورٹ کرتے ہوئے ایکسٹرا وجیلینٹ اور ایکسٹرا کانشس رہیں اگرچہ ایک اچھے رپورٹر کی یہ بنیادی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان ایکوریٹ نیوز نہیں دیتا انتھینٹک نیوز نہیں دیتا لیکن پارلیمنٹ رپورٹر کے لیے یہ اور پرائم امپورٹینٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کے خلاف پرولیج موشن آ سکتا ہے عوام مس لیڈ ہو سکتی ہے آپ جس ممبر کے بارے میں غلط خبر دے رہے ہوں گے یا اس کی کوئی مس کوٹ چیز کر رہے ہوں گے جس سے اس کا تاثر خراب ہو رہا ہوگا تو وہ کئی لاکھ افراد کے ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں پہنچا ہوتا ہے تو اس کے ممبران مس لیڈ ہوتے ہیں کیونکہ آگے ڈسریپیوٹ ہوتا ہے اس کا امیج ٹارنش ہوتا ہے اس کو فیوچر میں ممکن ہے کوئی اہم ذمہ داری ملنے والی ہو وہ وزیر بننے والا ہو وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے کسی وقت اس طرح اس کے بہت سے پرولیجز مجروع ہو سکتے ہیں اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو سکتی ہے تو وہ آپ کے خلاف شکایت کر سکتا ہے اسمبلی میں آپ کا نام لے کر آپ کو متون کر سکتا ہے تو یو ول بی ڈسریپیوٹیڈ یور نیوز پیپر آر یور چینل ہوم یو آر ریپرزینٹنگ ول تو بی کیئرفل اینڈ اسپیشل اٹینشن از ریکوائرڈ س ریکرڈ اف یو آر رپورٹنگ فار نیشنل اسمبلی سینٹ اور پارلیمنٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں اینڈ دیٹ از پریو ججمنٹ ٹو دا ریڈر آپ کو پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران جتنے ایشوز پر گفتگو ہوتی ہے جو ممبران بول رہے ہیں آپ ان کے نوٹس لیں اور جب آپ اپنی کاپی لکھیں آپ اپنی خبر لکھیں یا آپ اپنی رپورٹ ٹیلی ویژن پر پیش کر رہے ہوں تو آپ تمام پہلووں کو آشکارہ کریں کھل کر بیان کریں کوئی نکتہ چھپائیں نہیں لیکن جرنلسٹک نارمس کا خیال رکھتے ہوئے ان حدود میں رہتے ہوئے آپ وہ تمام نکات اور ایشوز کی تفصیل بیان کریں اختصار کے ساتھ کمیونیکیٹو انداز میں تاکہ تمام چیزیں کھل کر عوام کے سامنے آ جائیں اور فیصلہ اس پر عوام نے کرنا ہے عوام نے اپنی رائے بنانی ہے یو آر اے رپورٹر یو ہیو ٹو رپورٹ دا فیکٹس یو آر ناٹ اے یو میک اینی آپ نے تجزیہ نہیں کرنا آپ نے اپنی رائے نہیں دینی کہ آپ کہیں کہ جی بیس ممبروں نے اس نقطے پر یہ بات کہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں بڑا وزن تھا تو اس سے ثابت ہوتا ہے اس میں بڑا وزن تھا یہ ایک کومینٹ ہے جو ایک رپورٹر کو دینے کا حق نہیں بنتا یہ تجزیہ نگار کا کام ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو دیکھا سنا ان کے حقائق ڈھونڈے ان کی تفصیل معلوم کی اور جرنلسٹک ویلیوز کو سامنے رکھ کے آپ نے خبر دے دینی ہے آپ نے رپورٹ دے دینی ہے اس کے بعد آپ کا کام ختم اگلے دن پھر آ کر آپ نے اسی طرح سے اپنا کام سر انجام دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یاد رکھیں ایز اے پارلیمنٹری رپورٹر ارینج اے فالو اگر کسی چیز کی سمجھ آپ کو پارلیمنٹ پروسیڈنگز میں نہیں آ رہی کوئی پیچیدہ معاملہ ہے یا کوئی نقطہ آپ کو ایسا پتا چلتا ہے کہ جس سے بڑی خبر بنتی ہو لیکن آپ کے پاس اتینٹک سورس نہ ہو تو جس کے حوالے سے وہ خبر آپ کو بتائی جا رہی ہے یا جس کا اشارہ پارلیمنٹ پروسیڈنگز میں کسی شخصیت کی طرف کیا گیا ہے تو آپ ایسے ہی, ہی ہیر اینڈ پر یہ بات نہیں کریں گے جیسے سیشن میں وقفہ ہوگا یا ختم ہوگا گو ٹو دیٹ کنسرن ایم جس نے تحریک استقاق پیش کی تحریک التبا پیش کی یا آئین سازی آئینی ترمیم یا قانون سازی کے عمل میں مسودے پر کوئی ایسی بات کی جو اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بٹ یو وانٹ ٹو رپورٹ دیٹ تو یو شوڈ فالو اینڈ گیٹ ہولڈ آف دیٹ اور اس ممبر پارلیمنٹ سے آپ پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب تھا اس کی وجہ کیا تھی اس کا پس منظر کیا تھا جب وہ ون آن ون ملاقات میں آپ کو وضاحت کر دے گا اینڈ اف یو آر اور دیر از تو آپ اس کی خبر بنا کر دے دیں اس سے اخلاقی طور پر بھی آپ کی گرفت نہیں ہوگی اور اگر کسی وقت کوئی اعتراض آئے گا تو یو کین مینشن ان یور آفس ان یور میڈیا اینڈ ان پبلک اینڈ ایون ان دا پارلیمنٹ اگر آپ سے کوئی پارلیمنٹ کا دوسرا ممبر بات پوچھتا ہے یا کبھی اسپیکر بلا کے آپ سے پوچھے کہ یہ آپ نے خبر ایوان میں تو نہیں ہوئی تھی آپ نے اس کا اشارہ کس وجہ سے دیا تو آپ اس ممبر کا نام وہاں بتا سکتے ہیں تو آپ کی سرزنش نہیں ہوگی لیکن یہ ایسے معاملات ہیں جو کیس ٹو کیس ڈفر کرتے ہیں ویلو ٹو ویلو ڈفر کرتے ہیں تو انیشلی آپ کو ان ایشوز کو ان متنازع ایشوز کو نہیں چیڑنا چاہیے وین یو آر ان ایکسپیرینس ریپورٹر نون پارلیمنٹری رپورٹر آپ کو پریس گیلری جانتی ہو عوام میں آپ کی ہر دل عزیزی مقبولیت ہو گئی ہو ممبران آپ کو بائی فیس اور بائی نیم جانتے ہو حکومت اور اپوزیشن لیڈرز آپ سے واقف ہو چکے ہوں پھر اگر آپ کو ایسا کام کریں گے تو اس کے پیچھے ایک ایکسپیرینس کی فورس ہوگی اور آپ کو راہ چلتے کوئی گرفت میں نہیں لے گا لیکن امچیور رپورٹنگ کے دوران ابتدائی رپورٹنگ کے دوران پارلیمنٹ ابھی آپ نے پوری سمجھی نہیں ہے اور آپ ایڈونچر کرنے نکل گئے ہیں تو یو ول بی ان ٹربل یو ول بی ان تھک سوپ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو بی کیئرفل تجربے کا دنیا میں کوئی نچوڑ نہیں ہوتا اس لیے کہا جاتا ہے دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس تجربہ حاصل کریں سمجھداری سے کام کریں رہنمائی لیں لوگوں سے پوچھیں جو اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہیں لرن کریں انٹرنیٹ پہ جا کر ان چیزوں کو پڑھیں آئین کو پڑھیں اسمبلی کے قواعد و ضوابط کو پڑھیں ممبران سے ملاقات کریں اپنے اندر اسمبلی کو سمولیں آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا پارلیمنٹ کی ورکنگ ہو تو آپ اس چیز میں بڑی نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ایک اچھے رپورٹر کے لیے اور آگے بڑھنے کی جو ضرورت ہے اس کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دوں فیمولرائز یور سیلف ود working ورکنگ آف ہاؤس کمیٹیز وٹ از ہاؤس آپ اگر پولیٹیکل سائنس آپ نے پڑھی ہو یا آپ جمہوری ویلز کو سمجھتے ہوں اور میں نے پہلے لیکچر میں بھی کہا اور اس میں بھی اشاراتن کہا کہ کسی بھی جمہوری ملک اور عوام کی فلاح و بہبود کا دار و مدار پارلیمنٹ پر ہوتا ہے پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت بڑی طاقت رکھتا ہے آئین سازی کرتا ہے آئین میں ترمیم کرتا ہے قانون سازی کرتا ہے پبلک انٹرسٹ میں چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے حکومت وہاں جواب دے ہے وزیراعظم کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں لیکن پارلیمنٹ جن ویلز پر چلتی ہے جن کے اوپر پارلیمنٹ کی گاڑی آگے بڑھتی ہے جن پر پارلیمنٹ کی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں دے آردہ دا پارلیمنٹری کمیٹیز جس طرح مختلف وزارتیں ہوتی ہیں اس طرح پارلیمنٹ کمیٹیز بھی مختلف عنوان سے ہوتی ہیں ڈیفنس کی کمیٹی ہوگی انٹیریئر کی کمیٹی ہوگی انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ کی کمیٹی ہوگی ویمن افیئر کی کمیٹی ہوگی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کمیٹی قائم ہوگی پرج کمیٹی ہوگی ایڈجنمنٹ موشن اگزامن کرنے کی کمیٹی ہوگی آڈٹ کرنے کی کمیٹی ہوگی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے یہ بھی بڑی اہم ہے جو پوری حکومت کے حسابات کا آڈٹ کر سکتی ہے کہ یہ پیسہ کس مد کے لیے آیا تھا کہاں خرچ ہوا فارن میٹرز کی ایک کمیٹی ہوگی پارلیمنٹری میٹرز چلانے کے لیے کمیٹی ہوگی اور ان کمیٹی میں کون ہوتا ہے ممبران پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے ممبرانس کی کمیٹیاں الگ ہوتی ہیں سینٹ یا سینیٹرس کی کمیٹیاں الگ ہوتی ہیں اور ان کے اسی قسم کے نام ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے اور جب معاملہ کوئی ایوان میں سامنے آتا ہے یا اس وزارت سے متعلق کوئی قانون سازی کا عمل سامنے آتا ہے تو مسودہ ایوان میں ٹیبل کرنے کے بعد اس کمیٹی کو ریفر کر دیا جاتا ہے وہ کمیٹی اس مسودے کو ایگزامن کرتی ہے اس پرولیج موشن کو ایگزامن کرتی ہے اس تحریک التوا کو ایگزامن کرتی ہے جو بھی پبلک امپارٹینٹس کا ایشو ہے یا اس سے متعلق اداروں کے ایشوز ہیں یا ملک میں قائم بڑے بڑے وفاقی ادارے جو ہیں ان سب اگزامیشن ورکنگ کی اور مانیٹرنگ یہ کمیٹیاں کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی سربراہ ادارے کو وہاں طلب کر سکتی ہیں وفاقی وزیر کو طلب کر سکتی ہیں اور اس کمیٹی میں وہ جواب دے ہوتا ہے ڈیفینس کرنا پڑتا ہے ادارے کی فنکشننگ پہ وزارت کی فنکشننگ پہ اور اس کمیٹی میں حیرانی کی بات اور خوشگوار حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کمیٹی کا چیئرمین کوئی وزیر نہیں ہوتا اس کمیٹی کا چیئرمین وہ اگر دس رکنی کمیٹی ہے یا بیس رکنی کمیٹی ہے تو وہ بیس ممبران ووٹ کے ذریعے اپنے میں سے کسی ایک ممبر کو اس کمیٹی کا چیئرمین منتخب کرتے ہیں اور پبلک امپورٹنس کی کوئی چیز جب اس کمیٹی کے پاس جاتی ہے تو وزیر وہاں جواب دے ہوتا ہے اور باقی سب ممبران اس سے سوال کرتے ہیں اور فیصلہ چیئرمین نے کرنا ہوتا ہے تو چیئرمین آف دی پارلیمنٹری کمیٹیز ان مینی ویز وڈ مور امپورٹینٹ دین سٹنگ منسٹر آف دیٹ فیلڈ کیونکہ وہاں وہ منسٹر جواب دے ہیں اور وہ جو پارلیمانی کمیٹی اپنی پروسیڈنگس کرتی ہے چیزوں کو کنگھالتی ہے اس کے بعد اپنی جو ریکمنڈیشن تیار کرتی ہے وہ ایوان میں پیش کی جاتی ہے پبلک ریپرزینٹیشن کے سامنے آتی ہے اور کمیٹی کی آئی ہوئی سفارشات کو پارلیمنٹ بحث بھی کر سکتی ہے ان کو منظور بھی کر سکتی ہے اور اگر پارلیمنٹ کی اکثریت یہ چاہے کہ اس کو ریگزامن کیا جائے تو دوبارہ وہ چیزیں اس کمیٹی کو بھیج دی جاتی ہیں اس لیے پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہیں وہاں ریل بزنس ہو رہا ہوتا ہے چیزوں کی فاؤنڈیشنز بنائی جاتی ہے پاکستان کے آئین میں اگر ترمیم کرنی ہو تو آئینی کمیٹی تشکیل دے دی جاتی ہے پارلیمنٹ کی وہ آئینی کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے ممبران ہوتے ہیں نمائندگی ہوتی ہے وہ اس کی شکوں کا پورا جائزہ لیتے ہیں پرز اینڈ کونس دیکھتے ہیں اس کے اثرات دیکھتے ہیں وہاں پوری بحث ہوتی ہے پھر وزیر قانون کو بلایا جاتا ہے پارلیمنٹری افیئرس کو بلایا جاتا ہے اور کسی ماہر قانون کو بھی وہاں بلا لیا جاتا ہے آئین کے ماہرین کو بلا لیا جاتا ہے ان کی رائے لی جاتی ہے ڈسکس کی جاتی ہیں چیزیں اور پھر وہ ریکمنڈیشنز تیار ہوتی ہیں تو یہ جو کمیٹیز ہیں دے آر دا ریئل ویلز آف دا پارلیمنٹ جس پارلیمنٹ کی پارلیمانی کمیٹیاں اگر صحیح کام کر رہی ہوں تو وہ پارلیمنٹ کی بیک بون ہوتی ہیں اس کا برین ہوتی ہیں اس کی حفاظت کرتی ہیں اور اس کا امیج بناتی ہیں اور جن پارلیمنٹس کی یہ کمیٹیاں ڈارمنٹ ہوں جو کمیٹیاں کام نہ کرتی ہوں صرف پریولیجز لیتی ہوں وہ, کمی... وہ پارلیمنٹ کبھی بھی عوامی فلاح و بہبود کے کام کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکتی وہ کمزور پارلیمنٹ شمار ہوتی ہیں اگر آپ برطانیہ کے پارلیمانی نظام کا مطالعہ کریں اگر آپ امریکہ کے پریزیڈینشل سسٹم کا مطالعہ کریں تو وہاں کانگریس اور سینٹ کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں کانگریشنل کمیٹیز کہلاتی ہیں وہ اپنے ملک کے مفادات کو سیف گارڈ کرتی ہیں عوام کے مفادات کو سیف گارڈ کرتی ہیں برطانیہ کی پارلیمنٹ کی کمیٹیز اپنے ملک کے مفادات اور عوام کے مفادات کو سیف گارڈ کرتی ہیں اسی طرح پاکستان کی پارلیمنٹ کی کمیٹیاں جتنی ایکٹو ہوں گی جتنا اچھا کام کریں گی وہ حقوق اور فرائض کی سیف گارڈ کریں گی اور قوم کے لیے بہتر سے بہتر پالیسیاں بنوانے میں معاون ثابت ہوں گی تو اس لیے اگر آپ پارلیمنٹ کو رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ایوان میں ہی صرف نہیں بیٹھنا یو ہیو ٹو کیپ این آئی آن of the آف دا پارلیمنٹری کمیٹیز فرام ویئر دی اسپرنگ آف ویلفیئر ول کم فرام ویئر یو get گیٹ ایکسکلوسو کہ آئین میں ترمیم کی کمیٹی کیا کر رہی ہے لا میکنگ کمیٹی کیا کر رہی ہے ٹوریزم والی کمیٹی کیا کر رہی ہے ایجوکیشن والی کمیٹی کیا کر رہی ہے پبلک ویلفیئر والی کمیٹی کیا کر رہی ہے ڈیفینس کمیٹی میں کیا معاملات زیر غور ہیں foreign affairs کی کمیٹی کیا کر رہی ہے تو آپ کو اتنے کلوز ملتے ہیں کہ آپ ان محکموں کے بیٹ رپورٹرس کو ٹپس دے سکتے ہیں کہ برادر فارن پالیسی کے اس ایسپیکٹ پر آج غور ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کی رپورٹ میں دے دوں گا لیکن اس کی انویسٹیگیٹ رپورٹنگ آپ فارن آفس میں جا کے کریں آپ اپنے سینئر ایڈیٹر کو بتا سکتے ہیں ڈائریکٹر نیوز کو بتا سکتے ہیں سو یو آر سچ ان انفارمڈ پرسن یو آر سچ پرسن بیٹ ول ویلکم یو وین یو گو فرام دا پارلیمنٹ ایوری باڈی ول سے پارلیمنٹ رپورٹر آگے کو میرے میں جیسے وہ آتا ہے وہ چائے کا کپ منگوائیں گے جوس منگوائیں گے پانی منگوائیں گے کہ بھائی ہمیں ذرا بریف کرو آج پارلیمنٹ میں کیا ہوا اداروں کے سربراہان ان کے منتظر ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ پیس میں رپورٹ کر رہے ہیں بہت سی کاروائی ایسی ہوتی ہے جو حزف کر دی جاتی ہے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کے دوران لیکن اس کا ایک امپیکٹ بنتا ہے وہ آپ غیر رسمی گفتگو میں بتا سکتے ہیں کہ آج فلاں ادارے کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی فلاں ممبر فلاں کی مخالفت کر رہا تھا اس ممبر نے فلاں کی امیج بلڈنگ کی فلاں وزیر نے یہ الفاظ کہے اور فلاں ممبر اس نقطے پر یہ بولا اسپیکر نے وہ چیز حذف کر دی لیکن ٹو ریڈ دی ویریئس مائنڈس فنکشننگ ان دی پارلیمنٹ پارلیمنٹ رپورٹر از دی مین سورس فار اینی نیوز چینل آپ کو فیوچر لیڈس ملتی ہیں پارلیمانی رپورٹر ہیز آلویز اے پیویٹل پوزیشن ان اے پولیٹیکل سسٹم آف اے ڈیموکریٹک کنٹری اور وہ اپنا بہت سے کام آسانی سے نکلوا سکتا ہے پارلیمنٹری ریپورٹرز بعض اوقات ذاتی کام اس کے ہوں ادارے کے ساتھیوں کے کام ہوں حکومت میں ہوں اپوزیشن میں ہوں تو چونکہ اس کا ایک پرسنل ریپو وزیروں سے پرسنل ریپو پارٹی لیڈر سے ہو جاتا ہے اور پرس کے دوسرے ساتھیوں سے ہو جاتا ہے تو اگر اس کو کہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو اس کو جلدی رہنمائی مل جاتی ہے ڈیسیزن میکرز آر ان دا پارلیمنٹ امپلیمنٹرس بیوروکریٹس آر سٹنگ ان دا پارلیمنٹ اور آپ جتنے نمایاں پارلیمنٹ رپورٹر بنتے ہیں اتنے آپ معاشرے میں معزز ہو جاتے ہیں اب میں پارلیمنٹ رپورٹنگ کے ایک اور پہلو کی طرف چلتا ہوں دیٹ از آلسو ویری اگرچہ یہ بڑا چھوٹا سا نقطہ ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ خواتین کا رول پارلیمنٹ میں بھی بڑا اہم ہوتا ہے خواتین کی مخصوص نشستیں بھی ہوتی ہیں خواتین جنرل الیکشن میں بھی میرٹ پر لڑ کر بھی آتی ہیں اور وہ مخصوص نشستوں سے سلیکٹ نہیں ہوئی ہوتی وہ مردوں کے مقابلے میں بھی جنرل سیٹس پر الیکشن لڑکے آتی ہیں تو یہ خواتین پارلیمنٹیرین اپنی حیثیت کے مطابق بڑی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں بہت انڈر کرنٹ سے وہ واقف ہوتی ہیں تو پارلیمنٹ رپورٹر کے لیے ایک بہترین کلو یہ بھی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں موجود خواتین سے وہ اس نوعیت کا انٹریکشن رکھے کہ اگر کوئی ایکسکلوسیو نیوز لینی ہو کوئی چیز ویریفائی کرنی ہو تو آلویز ہیو یوئر سورس ان دی فیمل پارلیمنٹرین ایز ویل یو ول گیٹ سرپرائزنگ کلوز اباؤٹ دی فنکشنگ آف دا پارلیمنٹ اباؤٹ دی ٹرینڈ آف دا پارلیمنٹ اباؤٹ دی Of تو یہ آپ کو ایک ایڈیڈ انفارمیشن دیتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ویمن پارلیمنٹریئنس آر دی لارجسٹ انٹیپڈ سورس آف نیوز کیونکہ ان کو ایک خاص پرولیج ہوتا ہے معاشرے میں اور ان کے پاس ایسی کچھ کہانیاں اور خبریں ہوتی ہیں جو عام ممبر آپ کو آسانی سے نہیں بتا سکتا لیکن وہ انہیں رپورٹرس کو بتاتی ہیں جن پر ان کو کانفیڈینس ہوتا ہے تو ویمن پارلیمنٹ پارلیمنٹیرئن ممبرس آر این ایڈیڈ اینڈ ایکسکلوسو سورس فار اینی پارلیمنٹ رپورٹر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ ہے دی لائبریری آف دا پارلیمنٹ پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر پارلیمنٹ کی ایک بہت بڑی لائبریری ہوتی ہے اگر کوئی رپورٹر اس کو وزٹ کرے تو اس کو بہت ہی اہم اور تاریخی نوعیت کی خبریں ملتی ہیں پارلیمنٹ کی لائبریری میں دنیا بھر کی پارلیمان کے حوالے سے آپ کو کنسرن کتابیں مل جاتی ہیں آپ اگر کسی ملک کی پارلیمنٹ پر کوئی تبصرہ لکھنا چاہتے ہیں اس کا تقابل پاکستان کی پارلیمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کتابیں سٹڈی کرنی چاہیے وقفۂ سوالات پارلیمنٹ میں جتنے ہوتے ہیں اس کی جو بک آپ کو ڈیلی تقسیم کی جاتی ہیں وہ بائنڈ ہو کر ولیومز میں وہاں موجود ہوتی ہیں آپ ریفرنس کے لیے ان کو دیکھ سکتے ہیں an report, report, اگر آپ یہ خبر بنانا چاہتے ہیں کہ اب تک پارلیمنٹ کے اجلاس میں کتنی تاریخ استحکاق آئی ہیں اینڈ اف یو گو ٹو دی پارلیمنٹ لائبریری اینڈ سی دیبریرین اینڈ سیک ہز گائیڈینس وہ ایک منٹ میں آپ کی ٹیبل پر ایسی کتابیں لا کے رکھ دے گا اور ان کتابوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پرولیج موشنس کی پوری ہسٹری اور کتنے آئے ہیں وہ مل جائیں گی اسی طرح آپ وقفہ سوالات کے ساتھ ساتھ تحریک التوا کی ہسٹری بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں کب سے شروع ہوئی اس کی وجہ کیا تھی اور پاکستان میں کتنی ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر لیجسلیٹو بزنس کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی کمپیرٹیو نیوز بنانا چاہتے ہیں کہ یہ بل جو پیش ہوا ہے اس کا پس منظر کیا تھا تو وہ آپ کو پارلیمنٹ کی گیلری سے ہی آپ کو وہ ڈیٹا ملے گا جس میں پتا چلے گا کہ آج سے اتنے سال پہلے یہ جو آج قانون آیا ہے وہ پیش کیا گیا تھا اور اب اس میں امینڈمنٹ آئیے ابتدائی ڈرافٹ کیا تھا اس میں امینڈمنٹس کیا ہوئی اس کے بھی والیمز آپ کو اس میں ملیں گے پھر ممبران پارلیمنٹ کے پرسنالٹی پروفائلز پر اگر آپ کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنے ممبر پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے قیام سے لے کر اس وقت تک موجود ہیں ان کی لائف ہسٹری ان کی پارلیمنٹ میں کتنی دلچسپی تھی ان کے حوالے سے جو خبریں چھپتی رہیں اور ان ممبران نے ابتدا میں جو پہلی تقریر کی اس میں کیا کہا وہ ڈیٹا آپ کو اس سے ملے گا اور آپ انالیس کر سکتے ہیں کہ آج سے دس سال پہلے جب یہ ممبر پارلیمنٹ میں پہلی بار آیا تو اس نے کیا موقف اختیار کیا تھا اس ایشو پر اور اب دس سال بعد کیا موقف وہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو آپ کو بہت سی ایکسکلوسو چیزیں ملتی ہیں اسی طرح مختلف وزرائے اعظم کے خطابات جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اس کا ریکارڈ بھی آپ کو لائبریری میں ملے گا صدر جو سالانہ خطاب کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اس کا ریکارڈ آپ کو ملے گا سینیٹ اور پارلیمنٹ کی جو ایکٹیویٹی ایوان کے اندر ہو رہی ہے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ آپ کو پارلیمنٹ کی لائبریری سے ملیں گے اسی طرح بہت سے الفاظ حزف کر دیے جاتے ہیں حزف یعنی ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں وہ الفاظ پارلیمنٹ میں بولے جاتے ہیں پریس نے بھی سنے ہوتے ہیں اور وہ الفاظ ممبران نے بھی سنے ہوتے ہیں لیکن اسپیکر یا چیئرمین صدارت کرتے ہوئے دیتا ہے کہ یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں ان کو حضف کیا جاتا ہے تو جو پار غیر پارلیمانی الفاظ حضف کیے جاتے ہیں وہ چونکہ اسمبلی اور سینٹ کے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتے آپ کو یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ کس دن کتنی دفعہ الفاظ یا ایک لفظ حذف کیا گیا کوئی فکرہ حذف کیا گیا اس کا ذکر تو آپ کو تحقیق کے بعد مل جاتا ہے لیکن ان الفاظ کو ان کی کوٹس کو آپ کو اسمبلی کی لائبریری سے وہ حاصل نہیں ہوتے کیونکہ جو چیز قانونی طور پر حذف کر دی جائے اس کا ریکارڈ سرکاری طور پر نہیں رکھا جا سکتا وہ ویسے آپ کو بیک گراؤنڈ میں چیزیں مل جائیں گی لیکن قانوناً آپ اس کو مینشن نہیں کر سکتے تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹری ریپورٹرز کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یو کین بیبلڈ دی سمپیتھائزر آف اے سرٹن ممبرس پارلیمنٹری رپورٹرس کو سم ٹائم ایسی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے کہ کچھ ممبران یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں اخبار کا رپورٹر یا چینل کا رپورٹر کچھ ممبران کا دوست ہے اس وجہ سے وہ ایسی خبریں دے رہا ہے جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہیں یہ ایسے چیلنجز ہیں جو پارلیمنٹری ریپورٹرز کو درپیش آ سکتے ہیں وہ نجی محفل میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں کیفیٹیریا میں بھی کر سکتے ہیں اور سم ٹائم پر لیبلڈ ان دی پروسیڈنگس دی ہاؤس کوئی بھی ممبر اٹھ کے کسی صافی کا نام لے دیتا ہے کہ وہ ممبر کے خلاف خبریں دے رہا ہے تو آپ کو اپنا ڈیفنس کرنا پڑتا ہے آپ ایوان میں ڈیفنس نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو لابی کرنی پڑتی ہے آپ اسپیکر کو جا کے وضاحت کریں آپ اپنے سینئرز کو بتائیں کہ میرے بارے میں ایک غلط تاثر قائم ہو رہا ہے اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے تو یہ ہیومن سائکی کا حصہ ہے ممبران چونکہ پرولیجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایوان میں کچھ بھی بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر کوئی وہ غیر پارلیمانی لفظ بولیں گے تو اونلی دا اسپیکر اور دا چیئرمین سینٹ از کمپیٹنٹ ٹو ایکسپنچ دوز وڈس نو باڈی ایلس ایٹ تو ان کا یہ پرولیج ہے کہ ایوان میں کھڑے ہو کر وہ پاکستان کے کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ کہہ دیں ان کی گرفت نہیں ہوتی تو آپ نے بچنا ہے ایسے لیبل سے کہ جس میں آپ کی ریپوٹیشن سٹیک پر ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ اور آپ یاد کر لیں وچ از ویری امپورٹینٹ اینڈ دیٹ از وٹ ایور یو آر رپورٹنگ دا نیوز روم ول ڈسائڈ وٹ از اینڈ وٹ از ناٹ بگ اسٹوری ایک رپورٹر کے طور پر آپ کا فرض ہے کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں اپنی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق اپنے چینل یا اپنے اخبار کے نیوز روم کو وہ خبر بھیج دیں لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اصرار کریں کہ یہ خبر ضرور دیں جیسے میں نے کہی ہے آپ یہ ضرور بتا سکتے ہیں دس از ویری سینسٹو اینڈ امپورٹینٹ ایشو اور آج ایوان کی کارروائی میں اس پر ایک گھنٹہ صرف ہوا تو اٹس سے پرائم امپورٹنٹ خبر اگرچہ چھوٹی ہے لیکن پورا ایوان اس پر ٹچی تھا تو آپ نیوز روم کو ضرور بتا دیں اب نیوز روم میں جو سینئر لوگ موجود ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ ڈسیزن لیں نیور ایور امپوز یور ڈیسی آن دا نیوز روم اتارٹیز نیوز ایڈیٹر اور ڈائریکٹر نیوز یو آر ڈیوٹی باؤنڈ اب آپ تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اخبار کی ایک پالیسی ہے ٹیلی ویژن کی ایک پالیسی ہے یا جو شخص اس نیوز چینل کو ہیڈ کر رہا ہے ہی مائٹ بی نوئنگ دی ادر ممکن ہے وہ خبر دینے کے بعد مشکلات پیدا ہوں اور اگر خبر نہ دینا اس سے بہتر ہے کہ ایسی خبر کا دے دینا جو بعد میں مشکلات کا باعث ہو یہ ڈسیزن آپ کا نہیں آپ کے سینئرز کا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ فائنل ڈیسیژ اباؤٹ یور اسٹوری ہیز ٹو بی ٹیکن این دا نیوز روم اینڈ دا پیپل ہو آر سیٹنگ ان تو آپ نے کیونکہ آپ اسمبلی کے رپورٹر ہیں اس لیے یو آر اےجڈ رپورٹر بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کوئی چیز امپوز کریں اسٹریس اپ ضرورت سے زیادہ کریں اس طرح آپ اپنے ادارے میں کوئی نیک نامی نہیں کماتے پروفیشنل نارمس کا یہ خیال ہے کہ آپ اس کی اہمیت اور خبریت دونوں چیزوں کو وہاں آگاہ کر دیں اور اپنی رائے کا بھی بے شک اظہار کر دیں لیکن اگر اس کا احترام نہ کیا جائے تو آپ کو گریمبل نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنے ان سینئر اور اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں تبصرے نہیں کرنے چاہیے ممکن ہے انہوں نے وہ فیصلہ لارجر انٹرسٹ میں لیا ہو وہ خبر نہ دینے کا یا ادارے کے انٹرسٹ میں لیا ہو تو جیسے جیسے آپ ایکسپیرینس گین کریں گے یو ول بی دی بیسٹ جج آف یور ڈیڈس اینڈ دی ایکسپیرئنس ول ٹیل یو وٹ از رائٹ وٹ از رانگ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں ڈیورنگ دی پارلیمنٹ پروسیڈنگس ممبرس کین سی اینی تھنگ ڈیورنگ دا ڈیبیٹ ود آؤٹ فیئر آف اینی لیگل ایکشن ڈیو ٹو پارلیمینٹری امیونٹی بٹ دیٹ ڈزنٹ ممبران نے تو جو کچھ کہنا ہے وہ کہہ دیا ان کا پرولیج ہے ایک پروٹیکشن ہے وہ کسی شخص کو کسی حکومت کے کارندے کو کسی بھی آدمی کے خلاف کوئی بھی تبصرہ ایوان میں کر سکتے ہیں لیکن آپ کو وہ رپورٹ کرتے ہوئے بہت سوچنا ہے اینڈ یو آر دا بیسٹ جس ٹو رپورٹ میں آپ کے علم کے لیے کچھ ایسے الفاظ کچھ ایسے فکرے بتاتا ہوں جو عام طور پر پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ ایکسپنچ بھی نہیں ہوتے لیکن اگر آپ ان الفاظ کو جو ایکسپینچ نہ ہوئے ہوں اور آپ عمومی طور پر اپنی خبر کا حصہ بنا لیں تو وہ کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں ہوتا اٹ از جسٹ فار یور بیک گراؤنڈ نالج اف یو گیٹ دا اپرچونیٹی ٹو بیکم اے پارلیمنٹری رپورٹر تو اس قسم کے الفاظ اگر سنیں تو آپ ان کو استعمال کرنے سے اوائڈ کریں ان کے متبادل الفاظ استعمال کریں اینڈ دے آر اٹس اے سمال لسٹ لیکن آپ نوٹ کر لیں تو بہتر ہے. بے غیرتی بے برکتی غیر ملکی ایجنٹ سیکورٹی رسک غدار ڈاکو چور لٹیرے ملک توڑنے والے نا اہل آزمائے ہوئے ٹھکرائے ہوئے اس طرح کے الفاظ عام طور پر ممبران پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے بول جاتے ہیں یا جذبات میں آ کر بول جاتے ہیں اس کے بھی کئی ریزنز ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام ممبران اتنے تعلیم یافتہ ہوں اور ان الفاظ کے مفہوم سے شناسا ہوں یا بعض اوقات اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یا اس علاقے میں ان الفاظ کو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہو تو نیچرلی نفسیاتی طور پر انسان کے تحت و شعور میں وہ لفظ یا سب کانشس میں ہوتے ہیں اور جب وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے تو جذبات میں آکے کے اور بعض اوقات ایک ممبر کو جس کو جس جو جذباتی انداز میں تقریر کرتا ہو تو سانٹ بیٹھے ہوئے اس کو اکسا رہے ہوتے ہیں کوئی کاٹ والا فکرہ کہیں سے آ جاتا ہے یہ پارلیمانی روایات میں بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ شخص جو تقریر کر رہا ہے وہ انٹرپشن فیل کرتا ہے ایریٹیٹ ہوتا ہے تو وہ اریٹیٹ ہو کر یا اکسانے پر جذبات میں آ جاتا ہے اور اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ تم غدار ہو تم ڈاکو ہو تم چور ہو تم لٹیرے ہو تم نے ملک کی دولت کو ڈوٹ لیا اور اب ہمیں تم جمہوریت سکھانے آ گئے ہو یا وہ کہتے ہو کہ تم نا اہل ہو تم بےغیرت ہو اس طرح کے کچھ الفاظ جذبات میں وہ کہہ جاتے ہیں اور روانی میں بعض اوقات وہ الفاظ اس انداز میں ادا کیے جاتے ہیں کہ لوگ اس کو تفنن تباہ یا مزاح کا حصہ سمجھتے ہیں اور وہ کارروائی سے حذف نہیں ہوتے یا سپیکر کی توجہ نہیں جاتی یا ان کا مفہوم اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے اشارے کنائیے میں کہ وہ حذف کرنے سے میسج ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈسین اگر وہاں نہ ہو رہا ہو تو آپ رپورٹر کے طور پر آپ وہ چیز رپورٹ کریں جس میں خبریت ہو آپ کسی پر کیچڑ مت اچھالیں کسی کی پگڑی مت اچھالیں کسی کو برا بھلا مت کہیں ایک اچھے ریپورٹر کے طور پر آپ کو انڈوز ڈوز اینڈ کا خیال رکھنا ہے تو اچھے ریپورٹر کے طور پر اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ ایک کلچرڈ ڈیسنٹ اور کمیونکیٹو اور ایسا رپورٹر شمار ہوں گے جو پوزیٹو سوچ رکھنے والا ہے اور آپ پارلیمانی رپورٹنگ میں ایک لانگ اننگ کھیلیں گے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن آج کے لیکچر میں آپ انہیں پر اکتفا کریں اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پارلیمنی رپورٹنگ کی اور بہت سی اہم اصطلاحات ہیں بہت سی ٹرمز ہیں اور بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کا ایک رپورٹر کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ خبر بناتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھے گا تو اس کی خبر نہ صرف یہ کہ دلچسپ ایکوریٹ اور اہم ہوگی بلکہ مستقبل میں اس کو مزید خبریں حاصل کرنے میں بھی ایک اچھے رپورٹر کی طور پر معاونت حاصل ہوگی اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ